نمبر تین یوم عرفہ کا روزہ اس مہینے کی نو تاریخ یوم عرفہ کہلاتی ہے کیونکہ حجاج کرام اس دن عرفات کا وقوف کرتے ہیں جو حج کا رکن اعظم ہے یوم عرفہ کو روزہ رکھنے کی خاص فضیلت ہے حضرت ابو قطادہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نرشاد فرمایا عرفہ کے دن کے روزے کے بارے میں میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ اس کے بعد والے سال اور پہلے والے سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا یوم عرفہ دس ہزار دنوں کے برابر حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں مشہور تھا اور یہ بات چلا کرتی تھی کہ آشراز الحجا کا ہر دن فضیلت میں ایک ہزار دنوں کے برابر ہے اور یوم عرفہ یعنی نو ضو الحجہ کا دن دس ہزار دنوں کے برابر ہے یوم عرفا کا روزہ دو سال کے روزوں کے برابر جس شخص نے آشرہ ضالحجہ کے روزے رکھے تو اس کے لیے ہر دن کے روزے کے بدلے ایک سال کے روزوں کا عزل لکھا جائے گا سوائے یوم عرفہ کے کہ جس نے یوم عرفہ کا روزہ رکھا اس کے لیے دو سال کے روزوں کا عزل لکھا جائے گا